ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله اللهم صلى وسلم عليه أما بعد فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري من, من سورہ کا جو مشتمل نسخہ ہے انسان کی آخرت میں نجات کا ایمان عمل صالح تواصل الحق اور تواصل الصبر اس میں سب سے پہلی چیز ہمارے زیر بحث ہم ایمان پر گفتگو کر رہے بقیہ تینوں چیزیں ایمان کا لازما ہیں اگر ایمان ہوگا تو وہ بقیہ تینوں چیزیں لازمن ہوں گی لہذا سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ ایمان ہے اسے خالص کرو اسے ٹھیک کرو جسے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عہر نے فرمایا علمنا لمنل ثم علمنا اور القرآن ہمیں پہلے ایمان سکھایا گیا پھر ہمیں قرآن سکھایا گیا ہمیں پہلے ماننا سکھایا گیا اس کے بعد ہمیں احکامات دیے گئے تو میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کی تھی کہ یہ ایک بنیاد ہے جس پر تعمیر ہوئی آگے چل کر اور آئندہ اگر کہیں کسی جگہ بھی خامی پائی جاتی ہے کوئی کمی ہے تو نفی کس کی ہوگی ایمان نہیں ہے اور میں نے آپ کو احادیث سے مثالیں دی لا ایمان لمن لا امان تالا ہو جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں لا یو امینو آحدم لا اللہ جو پڑوسی کو ستاتا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں تو نفی کس کی ہوئی ایمان کی ہوئی بقیاء کی تینوں چیزیں جو ہیں امل سال توصب الحق تواصب صبر اگر اس میں کوئی کوتاحی ہوگی تو نفی ایمان کی کی جائے گی کہ ایمان نہیں ہے تمہارے اندر ایمان ہوتا تو لازمند یہ ہونا چاہیے آپ دیکھیں کوئی آدمی گائے یا بھینس لیتا ہے دوسرا آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ گائے کس لیے لیے آپ یا بھینس کس لیے لیے آپ کوئی تو کہتا ہے جی میں نے اس لیے لی ہے کہ گھر کا دودھ ہو جائے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں نے اس لیے لیا ہے کہ گھر کا گھی ہو جائے اب جو یہ کہتا ہے کہ گھر کا گھی ہو جائے اس کے ذہن میں بھی ہے اور جس کو کہہ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ گھی جی کا مرحلہ سب سے آخر میں آتا ہے اس سے پہلے دودھ ہوتا ہے پھر وہ دہی بنتا ہے پھر وہ مکھن بنتا ہے پھر وہ گھی بنتا ہے اس کے اندر سے اس کے تھنوں میں سے گھی نہیں نکلتا وہ تو دودھ کے بعد کے مراحل کا آخری ضرورت السنام جسے حضور نے کہا ہے کوئی کہتا جی ہم نے سوچا کہ مکھن گھر کا ہو جائے تو اصل میں مکھن دہی گھی لسی یہ کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں دودھ پر اصل کیا ہے دودھ دودھ نہیں ہوگا تو باقی ٹوٹلی totally کوئی بھی نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ نہ مکھن ہے نہ دہی ہے نہ پھر گھی ہے پرانے حکیم میں بھی اللہ نے لوگوں کو یہی بتلایا کہیں تو بتلایا کہ بھائی مکھن چاہیے وہ پہلے مراحل چھوڑ دیے کہ جہاد کرو اللہ کو مینا جاب نالیم تو منون بلا و اللہ سیدھی جھی کی بات کی ہے لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس سے پہلے مکھن بھی ہوگا اور دہی بھی ہوگا اور دودھ بھی ہوگا تو گھی نکلے گا نا بتلانے کی ضرورت نہیں اتنی عقل تو ہے سب کے اندر جہاد ہوگا تو لازمن نماز روزہ بھی ہوگا یہ انڈرسٹڈ ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی کا ایمان اسے اٹھا کر مسجد میں تو نہ لے کر آئے مگر اٹھا کر کشمیر لے جائے یہ ممکن ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ جی چل نہیں سکتی تو دڑھا کے لے جائے جب جہاد کا تقاضا ہے تو نماز روزہ زکوٰۃ یہ ساری چیزیں پہلے مطلوب ہیں لہٰذا اللہ کہیں فوراً جہاد کا ذکر کر دیتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز اب کوئی نہیں یہاں تو اللہ نے جی کہا کہ میں تمہیں ایسے ایسی تجارت بتلاؤں جس کے نتیجے میں تم عذاب علیم سے بچ جاؤ تو نماز کا تو یہاں ذکر ہی کوئی نہیں کیا تو وہ تو اندر اسٹوڈینٹ نہیں عقل تو تمہارے اندر ہونی چاہیے تو جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے گائے یا بھینس لی ہے کہ گھر کا دودھ ہو جائے اس نے ایمان کی بات کی ہے جس نے کہا جی میں نے کہا کہ چلو گھر کا دہی ہو جائے لسی ہو جائے گی مکھن ہو جائے گا اس نے بھی دودھ ہی کی ایک ترقی یافتہ شکل کی ارتقا یافتہ شکل کا ذکر کیا ہے اصل میں وہ دہی وہ مکھن دملے سالے اصل میں ایمان ہی ہے اور جس نے گھی کا ذکر کیا وہ گھی بھی ایمان ہی ہے وہ گھی بھی دودھی ہے نا شکل تبدیل ہو گئی ہے جہاد بھی ایمان ہے اقبال نے کہا نا سوم ہے ایمان سے ایمان غائب سوم گم روزہ ایمان سے رکھا جاتا ہے جب ایمان چلا جائے تو روزہ نہیں رہتا اور روزہ بعد میں جاتا ہے ایمان پہلے جاتا ہے بجلی پہلے جائے گی تو یہ لائٹ بجے گی یہ بعد میں بجے گی پیچھے سے پہلے آف ہوگی بعد میں یہاں سے آف ہوگی سوم ہے ایمان سے ایمان غائب سوم گم قوم ہے قرآن سے قرآن رخصت قوم گم تو ایمان ہی اصل میں مطلوب ہے بقیہ ایمان کے لازمی نتیجے ہیں اگر جس دودھ سے دہی نہیں بنتا مکھن نہیں بنتا گھی نہیں بنتا وہ دودھ نہیں ہے دور سے دیکھنے میں آپ تھوڑے سے پانی کے اندر ڈیٹول کو بھی اگر گھول دیں تو وہ بھی سفید نظر آتا ہے سفید ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دودھ ہے اگر اس دودھ کا دہی نہیں بنتا مکھن نہیں بنتا گھی نہیں بنتا تو وہ دودھ دودھ نہیں ہے اگر تمہارا ایمان تمہیں پڑوسی کے ساتھ رہنے کے طریقے نہیں سکھاتا ماں باپ کے ساتھ رہنے کے آداب نہیں سکھاتا معاشرے کے ساتھ سوشل ڈیلنگ تمہیں نہیں آتی تو حضور فرماتے ہیں اللہ لا یؤمنو و لا یؤمنو ینو و اللہ ہلا یو متفقن الدیث اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں تین دفعہ قسم کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن حکیم بغیر قسم کے ہے حضور نے قسم کھا کر نہیں کہا کہ یہ مجھ پر نازل ہو رہا ہے اور اللہ نے مجھے بھی یہ کہا اللہ کی قسم یہ مجھ پر نازل ہوا ہے نہیں بغیر قسم کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ قرآن ہے اللہ نے یہ نازل کیا ہم اسے اللہ کی کتاب سمجھے اور تین دفعہ قسم کھا کر حضور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم جو پڑوسی کو ستاتا ہے اس کا ایمان نہیں ہے تو نفی کس کی تھی ایمان ایمان کا مطلب ہوتا ہے مومن کون ہوتا ہے امن دینے والا پیس گیور المن اللہ کا نام ہے المن اور مومن مومن ہوتا ہے المومن نہیں ہوتا المومن اللہ ہی لیکن مومن کا مطلب یہ ہے کہ امن دینے والا تو جس کے پڑوس میں کسی کو امن نہیں ہے وہ محلے میں جا کر کہاں دے گا یہ تو وہی بات ہے نا کہ میرے پاس سے گزر کر میری بات تک نہ پوچھی میں یہ کیسے مان جاؤں گی وہ دور جا کے روئے پڑوسی رو رہا ہے بےچارا تو ہم کیسے کہیں گے کہ محلے والے خوش ہوں گے دوسرے یا دوسرے گاؤں میں جو ہے وہ خوش ہوں گے تو اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے ایمان ہم نے یہ سمجھا ہے کہ صرف مان لینے کا نام ایمان ہے ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تو جنت کی چابی ہماری جیب میں ہے آمار سے کوئی ڈسکس نہیں ہوگا ہمارے کرتوت کیا ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں سکھ بھی اسی ٹیبل پر بیٹھ کر شراب پی رہا ہے مسلمان بھی اسی ٹیبل پر بیٹھا شراب پی رہا ہے ایک ہی ہوٹل کے اندر سکھ شراب پیتا پیتا جہنم میں چلا جائے گا مسلمان شراب پیتا پیتا جنت میں چلا جائے گا یہ عقل میں آنے والی بات ہے ایک ہی گاڑی پر سوار ہوں دو آدمی ایک ہی رخ پر گاڑی جا رہی ہو تو میں نے پچھلی کوشچن میں بھی کہا تھا کہ سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ برتھوں والے جو ہے وہ کراچی چلے جائیں اور سیٹوں والے پشاور چلے جائیں دئر از اے پوائنٹ آف ڈیپارچر کہیں نہ کوئی نقطہ ہے ہے مومن کو بس بدلی کرنی ہوگی اگر جنت میں جانا ہے جنت اور جہنم ایک جگہ نہیں یہ الاب الاب الاب ہیں یہ الگ الگ ڈائریکشن پر ہیں اور کہیں نہ کہیں آ کر ایک آدمی دبئی جا رہا ہے ایک آدمی طریف جا رہا ہے سلا جا رہا ہے بھئی کوئی تو مفرق آئے گا نا جہاں آ کر مفرت کا مطلب کیا ڈیپارچر الگ ہونے والا جگہ جہاں فرق پڑے گا ایلینڈ والا اینڈ چلا جائے گا دبئی والا دبئی چلا جائے گا سلا والا سلا چلا جائے گا مفرق ہو گیا نا کوئی نہ کوئی تو جگہ ایسی ہے جہاں مسلمان یہ کہہ کہ اچھا جی السلام علیکم میں دوسری گاڑی پہ بیٹھوں گا یہاں سے میں دوسری ٹیکسی کروں گا کیوں بھائی مجھے جنت جانا ہے میری وہ منزل نہیں جو تیری منزل ہے کہیں تو کوئی فرق ہوگا نا مومن اور کافر کا کہ وہی شراب پینے والا مسلمان اس سکھ کو کہتا ہے کہ یار تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی کہا کیوں اس نے کہا جنت میں چلے جاؤ اس نے کہا شراب پیتے پیتے تم میرے والی سیٹ پر آ جاؤ میں تیرے والی سیٹ پر چلا جاتا ہوں بھائی کام تو ایک ہی کر رہے نا اس سے کیا فرق پڑے گا اور نے کہا بہرحال مسلمان ہو جاؤ اللہ بخش دے گا بڑا غفور و رحیم ہے وہ یعنی کافر تو شاید گلتی کانشیس کے ساتھ پی رہا ہو کافر پر تو حرام ہی نہیں ہے نا حرام تو مسلمان پر کی گئی ہے اور جس کو پینے سے منع کیا گیا وہ کہہ رہا کہ معاف کر دے گا کلمہ پڑھ کے پیو پھر معاف کر دے گا ایسے پیو گے تو نہیں معاف کرے یہ تضادات ہیں ہماری عملی زندگی کے جن پر ہم مسلمانوں نے کبھی بیٹھ کر غور نہیں کیا ہے کبھی غور نہیں کیا ویزے کی ہمیں فکر ہوتی ہے پتاخے کی ہمیں فکر ہوتی ہے ڈرائیونگ لائسنس کی ہمیں فکر ہوتی ہے بجلی کے بل کی ہمیں جو فکر ہوتی ہے کبھی اپنے ایمان کی فکر ہم نے نہیں کی کہ وہ بھی اس کی بھی تجدید کرانی ہے رینیول کروانی ہے یا نہیں کروانی پتہ نہیں کب تو ختم ہو گیا وہ صرف مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے کوئی عورت صرف یہ مان لے کہ یہ میرے شوہر انعامدار ہیں سب کے سامنے تسلیم کریں یہ میرے شوہر ہیں میرے سرتاج ہیں لیکن اس ماننے کے نتیجے میں اس شوہر کے جو حقوق اس کے ذمہ پڑتے ہیں ان سے کسی اور کو مستفید کرے وہ عورت آدمی اتنی بات پر مطمئن ہو جاتا ہے قسم تو مجھے ہی کہہ رہی ہے نا جاتی کسی اور کے پاس ہے حقوق کسی اور کو دے رہی ہے بینیفٹس کسی اور کو دے رہی ہے قسم تو مجھے ہی کو کہہ رہی ہے نا دیٹس آل ہے کوئی مرد کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں اس پر راضی ہوں کہ صرف مجھے شوق مان لے اس ماننے کے نتیجے میں جو اس کے ذمہ پڑتی ہیں چیزیں وہ کسی اور کو دے دے چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو دوست کو چھوڑے آپ کا بھائی کیوں نہ ہو کسی کی غارت گوارا کرتی ہے صرف مان لینا کہ وہ اللہ ہے اس مال لینے کے نتیجے میں جو تمہارے ذمہ حقوق پڑتے ہیں وہ کہیں اور جا کر دھکے کھاتے ہو وہاں ان کو دیتے ہو اور سمجھ تو اللہ خوش ہو گیا تو نے یہ تو مان لیا نہیں وہ مجبور نہیں ہے اور وہ غیرت مند ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے شرک کا معاملہ جو ہے شرک کی مختلف قسمیں ہیں ان میں شرک فی الفقوق بھی ہے فی ذات بھی ہے فی صفات بھی ہے بہت سی قسمیں ہیں شرک اتنا حساس ہے اللہ اس کے معاملے میں فرمایا ان اللہ لا یقر کب ہی و یکسر و مادور رضال یشر اللہ یہ کبھی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی چیز میں بھی کسی کو شریک ٹھہرایا جائے باقی جس کو چاہے گا جو چاہے گا بخش دے گا امبیا کی طویل فہرست گنوانے کے بعد فرمایا والا حش رکھوں لہادت آنوں ماں کا اگر یہ بھی شرک کرتے تو سارے 900 سو سال نو کی تبلیغ کے باوجود میں اس کے سارے امال ضبط کر دیتا کسی کا اللہ نے لحاظ نہیں کیا اس موقع اس کی خود ہی اس کی غیرت فرمایا والا کا دوخ یا الہی کا واحل اللہ جی نمقابل اے نبی تیری طرف بھی یہ دہی کیا گیا ہے اور تجھ سے پہلے تمام نبیوں پر یہ وہی کیا گیا تھا ان لا اشرخ کا لاحب من تکونخاصرین اگر تو نے شرک کیا تو میں تیرے امال ضائع کر دوں گا سر اور تو گھاٹا پانے والا نہ سوچے یہ کہتے نا کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شرک کی توقع نہیں تھی لیکن ان کو کہہ کر ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ اگر میں ان کو نہ بخشوں تو تم کون ہو چو پھر یہ تم کس کھیت کی مولی ہو صرف مان لینا بنی اسرائیل کو تو کے اندر اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اللہ نے متعدد بار کہا ہے عورت اللہ نے مثالیں دی قرآن حکیم کے اندر کہیں کچھ لوگوں کو گدے کی مثال دی ماسل اللہ دین افم الورات الم یخمل کا ماثل الحمار یخمل و گدے پر کتابیں لاد دو تو فلسفی نہیں بن جاتا چاہے وہ کتنی ہی قیمتی چیزیں ہوں نادر کتابیں ہوں اسی طرح کوئی آدمی بھی اگر عمل نہیں کرتا اس نے کتاب لاد لی اپنے, اپنے اوپر تو وہ ایک گدے کی طرح ہے چاہے اس پر قرآن لدا ہے یا تورات لدی ہے وہ تو وہ حافظ اور کاری نہیں بن جاتا وہ گدھا یا گھوڑا جس کے اوپر لدا ہوا ہوتا ہے وہ آدمی بھی اس کی مثال ہے کسی جگہ کتے کی مثال دی فماسا لو کماسا لیکن کہیں اللہ نے اپنا اور بندے کا تعلق آقا اور غلام سے جوڑا زارا والا کم من انفوں تمہیں اللہ تمہارے اندر کی مثال دیتا ہے ہل رقم من مامالا کا ایمان حکم سورک آپ ہی مار تو غلام ہے کیا وہ تمہارے شریک ہیں تمہاری دولت کے اندر کتنا بھی منہ چڑا ہو کتنا بھی نت چڑا ہو کتنا بھی آپ کا قریب ہے کوئی غلام لیکن غلام غلام ہوتا ہے آقا آقا ہوتا ہے فرمایا تاخوا ان سے تم مال خرچ کرتے ہوئے تم ان سے ڈرتے ہو کہ اگر میں نے فلاں کو دے دیا تو میرا غلام ناراض ہو جائے گا دو دن بولے گا نہیں میرے ساتھ ڈرتے ہو ان سے میں کیوں ڈروں غلاموں سے کہ بھئی فلاں کو دوں گا تو فلاں ناراض ہو جائے میرا جس کو دل چاہے گا دوں گا جس کو دل چاہے گا نہ دوں گا تو اللہ نے یہ مثالیں دی ہیں بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل تو وہ عورت ہے جس نے پہلی رات سہاگ کی رات اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کی غیرت ذرا اپنی مردانگی کے ساتھ ضرب دے کر دیکھیں کیا مرد کی یہ غیرت برداشت کرتی ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر کے پاس جائے اور وہ اسی پر مطمئنوں کو خامت تو مجھی کو مانتی ہے نا چاہے وہ اس کا کتنا کلوز دوست بھی ہو نہیں نہ مانتی اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے وہ یہ نہیں بخشے گا باقی ہر گناہ کے بخشنے کی امید ہے یہ تو اس نے طے کر لیا ہے اب ہمارے یہاں جو ایمان کا ایک مفہوم ہے جو کنسپٹ ہے وہ کچھ اور ہے جب یہ بات چلی تھی تو اس وقت کیا مفہوم تھا اس کا کیا مکے والے اللہ کو نہیں جانتے تھے کہ اللہ نام کی کوئی ہستی ہے اور حضور ان کو یہ بتانے آئے تھے کہ آسمان پر ایک اللہ نام کی ہستی ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بجال کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کون اور وہ اللہ کو مانتا نہیں تھا اللہ کی قسم اللہ کو مانتا تھا وہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے رو رو کر دعائیں کیا کرتا تھا کون کہتا بجل اللہ کو نہیں مانتا تھا اللہ کے وجود پر اس کا ایمان شاید آپ سے زیادہ ہو لیکن اس ایمان کے نتیجے میں ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں وہ نہیں دیتا تھا وہ کسی اور کو دیتا تھا دعا کسی اور سے جا کے کرتا تھا اللہ کے وجود پر اربوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا اللہ کے گھر کا تواف کیا کرتے تھے بیت اللہ کے وہ مجاور تھے متولی تھے بیت اللہ کے عمرے ہوا کرتے تھے حج ہوا کرتے تھے اور حج کا تلبیہ یہی تھا لبیک اللہ لبیک پتہ چلا اسلام سے پہلے جنہیں آپ کہتے ہیں مشرقین مکہ وہ جو حج کیا کرتے تھے اس کا تلبیہ یہی تھا لبیک بیک لبیک کون کہتا اللہ کو نہیں مانتے تھے حج کے سیزن میں زب کر کر کے حاجیوں کو کھلاتے تھے پانی کی مشقیں بھر بھر کے مینار ارفات میں پلاتے تھے حاجیوں کو کولر نہیں ہوتے تھے کون پلاتے تھے مشرقین مکہ کس لیے پلاتے تھے اللہ کے لیے پلاتے تھے کہتے تھے یہ مہمان ہے اللہ کے پھر جھگڑا کس بات پر تھا حضور کے ساتھ اختلاف کیا ہوا کہ میں نہیں مانتی تھی اللہ کو علیہ السلام مانتی تھی کہتی تھی ولاشاہ اللہ ملائکا تن اگر اللہ چاہتا تو ملائکہ بھیجتا فرشتے بھیجتا اپنے اسٹاف کے بندے بھیجتا ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں میں سے ایک بندہ آپ بادشاہ رویہ دونوں ایک بشر ہمیں گائیڈ کرے گا وہاں سے کوئی آتا فرشتہ آتا فرشتوں پر بھی ایمان تھا ان کا اللہ پر بھی ایمان تھا ان کا ہر نبی کے ساتھ اللہ کے وجود پر کوئی جھگڑا نہیں اور آج بھی ہندوؤں کے ساتھ اللہ کے وجود پر کوئی جھگڑا نہیں وہ مانتے ہیں اس کو وہ وشنو اسی کو کہتے ہیں جو سات آسمانوں کے اوپر رہتا ہے وہ پرب اسی کو کہتے ہیں اور سکھوں کا رب بھی سات آسمانوں کے اوپر رہتا ہے رب اللہ گاڈ ان پر کبھی کوئی تنازع نہیں ہوا پھر جھگڑا کیا تھا سوریا نام میں اللہ شاہ فرماتے ہیں واجا اللہ یہ مشرقین مکہ ٹھہراتے ہیں مقرر کرتے ہیں وجالو لہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں ٹھہراتے ہیں وجالو للہ ہے مما ذرا امن الحر ان نصیبن کھیتی میں سے اور اپنے مویشیوں میں سے نصیباً اللہ کا حصہ نکالتے ہیں زکات اور عشر دیتے تھے کون کہتا اللہ کو نہیں مانتا لیکن کہتے کیا تھے فقال الحاظہ لاہضام و حاضہ شرا کا یہ اللہ کا ہے یہ بابا شادی شہید کا ہے یہ اللہ کا ہے یہ دولے شاہ کا ہے کہتے یہ تھے سارا مسئلہ یہ ہوا اور اللہ کو یہی کو بولنے کسی کی بیوی پچیس دن اس کے پاس رہے پانچ دن کسی اور کے پاس چلی جائے گا گوارہ کر لیتی ہے چلو پچیس دن زیادہ زی میرے پاس رہیے ننانوے حصے اللہ کو دے دو ایک بھی کسی کا ہوگا اللہ قبول نہیں کرے گا وہ کہے گا یہ ننانوے بھی اسی کو دے دو اللہ للہ الدین الخالص عبادت کو ہم نے یوں سمجھا جب ہم نے عبادت نماز کا نام رکھا تو ہم نے اسے اس سمجھا کہ جب ہم نماز اللہ کی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہم, ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اللہ کے وجود کو ہم نے مان کر ہم نے یوں سمجھا کہ ہم ایمان لے آئے حالانکہ ایمان کسی اور چیز کا نام عبادت کسی اور چیز کا نام ہے قربانی دینا اسے سفر کرا کے حرم تک لے جانا یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے اللہ کے شاعر میں سے ہے اللہ کے پروٹوکول میں سے ہے جو صرف اللہ کو دیا جا سکتا ہے پروٹوکول میں جس کو اکتیس توپوں کی سلامی ملتی ہے اسی کو اکتیس کی ملتی ہے جس کو اکیس کی ملتی ہے اسی کو اکیس کی ملتی ہے یا تو اپنے گھر جبا کرو اگر اللہ کے لیے کرتے ہو سفر کرا کے لے کے جانا ہے تو حرم میں لے کر جاؤ کسی اور جگہ کسی اور جگہ مدینہ بھی لے جا کر ضبع کیا ہے تو وہ اللہ کا نہیں ہے کبھی سنا ہے آپ نے کہ مکے سے کوئی دنبہ مدینے گیا ہو ضبع ہونے کے لیے مدینے سے ہی مکے آتے ہیں نا حضور مکے ہی لے, م... لے کر آئے ہیں نا مدینے سے اور جس آیت میں خنزیر حرام کیا گیا ہے اسی آیت میں کسی جگہ لے جا کر ذبح کرنا سوائے حرم کے ذبح کرنا بھی حرام کیا گیا ایک ہی آیت کے اندر ہے حرمت علیہ کو ملمتا تو وہ دم و لاہن و غیر اللہ بہی جو کسی غیر اللہ کے نام پر مختص کر دیا گیا ہے وہ کوئی بھی ہو وہ علیہ السلام کے نام پر ہو وہ ابو بکر صدیق کے نام پر ہو وہ عمر فاروق کے نام پر ہو وہ گیارہویں بارہویں تیرویں والے کے نام پر ہو غیر اللہ کے نام پر جو مختص کر دیا گیا ہے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ خان کا تو جو گلا گھونٹ کر مر گیا کودا تو ولم تردیت ہو و إِلَّا مَا و ماں سب ہو دکئی وَمَا بے اللہ ماد و ماں ز بح الصوبے و ماں زب الصوبے اور جو ذبح کیا گیا کسی استحان پر لے سوائے حرم کے یہ ایک یاد میں خنزیر بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے اگر خنزیر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے حلال نہیں نہ ہوتا تو یہ بھی ایک نہیں پچاس دفعہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو یہ حلال نہیں ہے اللہ نے حرام کر دیا یہ عبادت کا ایک جز ہے مسئلہ کیا ہے صرف ہم نماز جوں کے سمجھتے ہیں کہ عبادت سے دعا کیا ہے اب دعا مخل عبادہ دعا بندگی کا عبادت کا جور ہے نیکٹر ہے صلی اللہ فلا تدعو مع مل احدا قال رب کو مجونی اجونی تمہارا رب کہتا ہے مجھے بتا دعا کسی اور سے ایمان اللہ پر خسم کسی اور کو کہنا چلے کسی اور کے پاس جانا ایمان اللہ پر کسی صاحب کا کوئی نوکر بڑے فن خان صاحب ہوں نوکر آگے پیچھے سے جا کے ادھار مانگے یا جا کے کھانا مانگے اور انہیں پتہ چلے کہ جی آپ کا نوکر تو روٹی کسی کے گھر جا کے کھاتا ہے یا فلاں سے ادار مانگ لیتا تو آپ کا سو جوتا ماریں گے اسے میری ناک کٹا دیے تو نوکر میرا ہو اور کھانا کہیں اور جا کے مانگے پیسے کہیں کسی اور سے جا کے مانگے بڑی چوٹ لگی آپ کی یا نا کو بندے اس کے ہو مانگتے کہیں کسی اور کے پاس جا کر ہو یہ کیا بات ہے چھوڑ دے گا تم ایک آدمی کسی کو رکھے دودھ بلونے پر اور وہ دودھ بلونے والی دودھ بلونے کے بعد مکھن بنا کے کسی اور کے گھر دیا لسی آپ کے بچوں کو پلا دے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے بڑا کام کر رہی ہے اب دعا بو کھلا چھلکے توڑ کے آپ کے بچوں کو دے اندر سے مرض نکال کے کسی اور کے بچوں کو پلا دے بندگی کا جو دعا ہے جھگڑا کیا ہوا حضور کے ساتھ مشرقین کا اللہ کو تو وہ مانتے تھے حضور کے والد کا نام عبداللہ اللہ تھا اللہ کے گھر کو مانتے تھے طواف کرتے تھے باہر سے آتے تھے جب تک طواف نہ کر لیتے اپنے گھر نہیں جایا کرتے تھے مشرقین حاجیوں کو پانی پلاتے تھے کھانا کھلاتے تھے اللہ کے نام کا حصہ نکالا کرتے تھے اپنی کھیتی میں سے بھی اور اپنے جانوروں میں سے مویشیوں میں سے مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ برائے راست ہماری نہیں سنتا اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے اللہ سے مانگنے کے لیے ہمیں اللہ کے کچھ دوستوں کو راضی کرنا پڑتا ہے وہ انہیں خدا نہیں سمجھتے تھے اسی پر تو انہیں عجیب لگتا تھا کہ یہ ہمیں کافر کیسے ہم اللہ کو مانگتے پھر کافر کیسے اور جن سے وہ مانگتے تھے آج تو کہتے ہیں دیکھیں دیکھے نا جی یہ بھی تو اللہ کے ولی ہیں نا کس کو انکار ہے ایسے کہ وہ اللہ کے ولی لیکن وہ جو مکے کے اندر حرم کے اندر سب سے بڑا بت تھا وہ اللہ کے دشمن کا نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا مکے والے بے وقوف نہیں تھے کہ اللہ کے دشمنوں کو سفارسی بناتے وہ بھی اللہ کے دوستوں کو ہی بنائے بیٹھے تھے حضرت نو علیہ السلام کا بت تھا اندر ان کے بیٹے کا بت تھا اندر وہ کھڑے جو آپ لٹا لیتے ہیں ہے تو بات ہے کی اللہ کی پوزیشن تو سیکنڈری ہو گئی وہ کہتے ہیں ماں نہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے اللہ کر رو نا سوائے اس کے کہ یہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے اللہ نہیں مانتے سنکو نابم اللہ نے جو وہ قریب کرنے کے لیے واسطہ ان کو بناتے تھے ان کو اللہ نہیں سمجھتے تھے مائن آب بڑی زوردار نفی ہے یہ جو اللہ کے ساتھ آتی ہے لا الہ الا او کوئی الہ نام کی چیز ہے ہی نہیں ہے اللہ ہی اللہ ہے ما نعبدهم اللہ زلفا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ہمارے لیے یہ وسیلہ بن جائیں ہم اس لیے ان کے آگے گائے کا دودھ رکھتے ہیں لا کے اس لیے ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے کہ دیکھو میرے نبیوں کی کتنی قدر کرتے ہیں یہ اور اس کے بعد پھر جب ہم اپیل کریں تو اللہ جب وہ دروازے کھول دیں وہ تو رشوت کے طور پہ پیش کرتے تھے انہوں نے مختلف کاموں کے لیے مختلف بت مختص کر رکھے تھے ہندوؤں نے مختلف کاموں کے لیے مختلف دیوتا بنا لیے انہیں وہ خدا نہیں سمجھتے یہ بات نوٹ کریں ان کا خدا بھی سات آسمانوں کے اوپر ہے یہ تو آپ ان سے بات کریں تو آپ کو پتا چلے گا خدا ان کا بھی ایک ہے اور آسمانوں کے اوپر ہے से سے برابو کا ہے تو انگلیاسمان کی طرف وہ بھی اٹھاتے یہ نہیں کہتے سامنے ہے جس کو ہم سیدا کر کے آئے یہ ہے کوئی دولت دینے والی دیوی ہے یہ لکشمی دیوی ہے کوئی عذاب کی دیوی ہے وہ کالی دیوی ہے کوئی گنیش جی ہے کوئی ہنومان جی ہیں کوئی فلاں جی ہیں یہ سارے وزیر آگے خدا نہیں ہے ہم بھی کیا کرتے ہیں بھائی آپ اگر کسی کو ولی اللہ سمجھ کر گئے ہیں تو ساری دعائیں اس سے کیوں نہیں کی آپ نے بھائی ایک آدمی اگر کسی کا دوست ہے تو آپ کے سارے کام وہ کروا لے گا ڈیوٹی تبدیل کروانی ہے کسی کے اپوائنٹمنٹ کروانی ہے کوئی سیلری میں انکریمنٹ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے چھٹی لمبی کروانی ہے اس میں ایکسٹینشن چاہیے وہی آدمی ایک ہی آدمی سے بات آپ کریں وہ آدمی ساری باتیں کر لے گا ایک ایک کام کے لیے کیوں چن کے رکھے ہوئے کہ دولے شاہ صرف پتر دیتا ہے اللہ کا بلیا تو دودھ گا کا بھی کیوں نہیں زیادہ کرواتا اس کے لیے کوئی اور جگہ کیوں جاتے ہو اس لیے کہ اس کے پاس کوٹ فول نہیں ہے وہ صرف پتروں والا کوٹ فول اس کے والوں کو بابا شاہ دیتا ہے کوئی اسے پوت ہمارے علاقے میں بابا شاہ کمال دیتا ہے اوپر چلے گئے کوئی اور ہوگا جو خارش والی درگاہ وہاں صرف خارش ٹھیک ہوتی ہے وہ خارش کے اسپیشلسٹ ہیں اسکن اسپیشلسٹ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کہیں چاند سے نہیں آئے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہ بات ہمارے یہاں ایک مفتیاں شریفہ وہاں صرف باونے کتے کے کاٹے والا جاتا ہے اور ہمیشہ بعد میں مر بھی جاتا ہے باون ہو کے لیکن کہتے ہیں کہ جی وہاں علاج ہوتا ہے ایک کھارا شری کا ہمارے یہاں وہاں گردے کا علاج ہوتا ہے کڈنی اسپیشلسٹ یہ دیوتا ہیں دیوتا وہ ما مینو اکثر بلّاہ اللہ بہم مشرق <بُشْرَفُون> ان کی اکثریت اللہ پر اس طرح ایمان رکھتی ہے کے ساتھ شرک بھی کیے جا رہے اللہ اس کو مانتے ہو بڑا کمال کیا تھا بڑا احسان کیا تو نے آتم کا قبر پر لات ماری اللہ مان کر اس کو تو نے اس کے نتیجے میں جو تیرے ذمہ واجبات پڑھتے ہیں حقوق پڑتے ہیں کہ اسی سے مانگو بچے کون دیتا ہے زکری علیہ السلام کو کس نے دیا تھا دولت شاہ نے دیا تھا یا زکری علیہ السلام نے خود بنا لیا تھا ان سے زیادہ اللہ کا دوست کون ہوگا دیامت تک آنے والے ولی مل جائیں ایک صحابی کے جوتے کی خاک جو ہے اس کے برابر نہیں کسی نے پوچھا تھا عمر بن ابدل عزیز رضی اللہ تالان ہوں اور امیر معاویہ رضی اللہ تالان ہوں دونوں میں سے افضل کون ہے امام ابو سفیان سوری نے غالباً جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چلتے ہوئے اللہ کے رسول کے ساتھ چلتے ہوئے معاویہ کے جوتوں پر جو خاک پڑی ہے اللہ کی قسم عمر بن عبد العزیز اس کے برابر کی ہمیں تو پتہ نہیں صحابی کس چیز کو کہیں ہیں قیامت تک آنے والے ولی مل جائے ایک صحابی کے برابر نہیں ہے اور سارے صحابہ مل جائیں تو ایک نبی کے برابر نہیں ہے ایک نبی کے جوتے کی خواب کے برابر ملے وہ نبی کس سے لے رہا ہے وہ نبی کس سے فریاد کر رہا ہے سے دعا کر رہا ربر فردن وانتا خیر الن اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ رب حولی ملنا دن کا دریا تن پر مجھے اپنے یہاں سے نیک اولاد اللہ کرتے کس سے داخل اسکن پرابلم ہوئی حضرت عجوب علیہ السلام کو کس درگاہ پر جا کر خاک ملی ہے سوریہ امبیا پڑے نا اس میں کیا ہے سارے قبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کانو لنا آبدین کانو یا رغبا رب بنوا یہ سارے ہم سے دعا کرتے رہے ہیں بڑے خوشیو کے ساتھ اور بڑے ڈر کے ساتھ وہ کانو لانا اور یہ سارے ہمارے بندے ہی تھے ان میں کوئی بھی عیسہ سمیت خدا نہیں بنا ایوب علیہ السلام نے فرمایا تھا انی مسن یا درونت اور اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں اور سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہستی ہوئی ہے میں کہاں جاؤں میں تجھی کو فریاد کر رہا حضرت یونس علیہ اسلام قید ہوئے تو کہیں کوئی چڑھاوا بھیجا تھا کس سے دعا کی تھی لا الہ الا انت نک اب ہمارتی ہماری عورتیں سوا سفا لاکھ جو ہے وہ نکلواتی ہیں آئے ای کریمہ مطلب کوئی نہیں پتا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کو سر کا درد ہو تو کاغذ کے اوپر پیناڈول لکھ کے گلے میں ڈال لے یا ماتھے کے اوپر باندھ لے یا سارا دن بیٹھ کے پیناڈول پیناڈول پڑتا رہے بڑی پیاری بات کہی ہے اللہ نے دیکھا جن لوگوں کو یہ مجھے چھوڑ کے پکارتے ہیں دعا کرتے ہیں لا یستی لهم اللہ وہ ان کی کسی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکتے اللہ کا باسط کب صحیح ہے یہ اس شخص کی کیفیت ہے جو پانی کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے کہ میرے پاس آ میرے پاس آ میرے منہ میں آ اس کی پیاس نہیں بجے گی پانی پانی کہنے سے وا ہو ابھی بالے گئے دلال ان کا نمبر نہیں ملتا ان کا کارڈ ضائع چلا جاتا ہے ان کا نمبر کریکٹ نہیں ہے وہ ایک ہی نمبر ہے لا اللہ سب نی کن تم نے سوال فرمایا ان کا نین المدین لالا بک نہیں اللہ یوم یو باسون اگر یہ میری تصویر نہ کرتا یونس علیہ السلام تو قیامت کے دن مچھلی کے پیٹ میں سے ہی نکلتا لاہ یوم یو یا میں تک مچھلی کا پیٹ اس کی قبر بن جاتی حضرت یعقوب السلام کا بیٹا گم ہوا تو کہاں گئے تھے انما اشکو بسی و حزنی اللہ میں تو اپنا دکھ اور اپنا درد اللہ کے آگے رکھتا ہوں ان سب کے ساتھ کیا معاملات ہوئے کس کو پکارتے رہے کس سے مانگتے رہے دعا اللہ کا حق ہے آخر کیا بات ہے اللہ تھاکے گیا ہے وہ کرتا کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں ہر آن بزی رہتا ہوں اللہ یہ کہتا ہے کل ہوا فیشان وہ کسی نہ کسی میٹر میں کسی نہ کسی مسئلے میں کسی نہ کسی افیئر میں بیزی رہتا ہے کسی کو اٹھا رہا ہے کسی کو گرا رہا ہے کسی کو دے رہا ہے کسی سے چھین رہا ہے وہ بیزی کس میں رہتا ہے یس الہو منفاج بنا یہ چیڑیاں کسے سے مانگتی ہیں ان کا تو کوئی بابا شاہ کمال نہیں ہے ان کو بچے کون دیتا ہے اور کتی ساتھ ساتھ دے دیتی ہے ایک جھول میں اس کا بابا شاہ کمال کون ہے اور کتی کو دیتا ہے تمہیں نہیں دیتا کتنے گر گئے اور کتے پہ چنگے ہو مالک دے در شاکر کر رہے راضی رہتے چھا کر پکے ننگے ہوں اس کو دے دیتا ہے تمہیں نہیں دیتا انگریزوں کو دے دیتا ہے وہ نہیں بابا شاہ کمال کے پاس جاتا صرف تمہیں نہیں دیتا پھر وہ کرتا کیا ہے وہ بانج بناتا ہے بانج کون بناتا ہے آج تک کسی نے کہا ہے کہ فلاں بابے نے فلاں کو بانج بنایا نہیں بانج اللہ کرتا ہے بچے بابا دیتا ہے کسی نے کہا ہے کہ مجھے خارش کسی بابے نے لگائی ہے نہیں خارش اللہ لگاتا ہے ٹھیک بابا کرتا ہے کسی کی گائے کا دودھ کسی نے کہا کہ بابے نے سکھایا نہیں سکھاتا اللہ ہے زیادہ بابا کرتا ہے بیمار اللہ کرتا ہے ٹھیک بابا کرتا ہے تو چنگا کون ہے پھر پھر تو دودھ بابا کی درگاہ پر جائے گا پھر اللہ کو کون دے گا اللہ تو سکھاتا ہے نا پھر تو پتر دونوں شاخت دیتے ہیں نا جو دیتا ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ مومن چابی جنت کی ہماری جیب میں پڑی ہوئی اللہ کیا کرتا ہے پھر بیمار ہوتا ہے تو فلاں فلاں فلاں جگہ خاص کھانی ہے اور مر جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی رب کی رضا یہ نہیں کہتے بابے نے مار دی کہیں بابے کی رضا بھی بری طرف جوڑ دو ساری مصیبتیں اللہ ہی کے گلے میں ڈالتے ماں کم لاتا ارجن اللہ وکارا اللہ کے بارے میں پروکار سوچ کیوں نہیں سوچتے تو ساری بیماریاں اللہ کا کر لینا وہ کہتا ہے یخ لو وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے آزاد ہے فیصلے وہ کرتا ہے یہ بولو جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے لوگوں نے چار چار بیویاں بدل کے دیکھ لی ہیں بیٹیاں ہی ہوئی ہیں سب سے وہ یہ ہے بولے نہیں اور جس کو چاہتا ہے میل عطا کرتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے مذکر عطا کرتا ہے اور یوزبے جو ہم تھا یا چاہے تو بیٹا بھی دیتا ہے بیٹی بھی دیتا ہے یوزبے ڈبل دے دیتا ہے کتنی عجیب بات ہے وہی بات ہے وہی ماں ہے ایک دفعہ اس فیکٹری میں بچہ بنتا ہے اگلی دفعہ اس فیکٹری میں بچی بن جاتی ہے باقی ہر جگہ کوئی ڈائی تبدیل کرنی پڑتی ہے بھائی یہ بالکل وہی پروڈکشن اگر ایسا ہوتا تو پہلی دفعہ جس کے یہاں بچہ ہوتا تو پتہ چلتا کہ بھائی یہ بچے دینے والی عورت ہے بچی والی کوئی اور لانی پڑے گی پھر تو دو لازم نہیں تھی ایک بچیوں والی ایک بچے والی اور وہ ضبط ہم دقران اسی ماں باپ کو بیٹا بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے وہ یشا اور جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے کون بناتا ہے وہ اتا کون کرتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا تھا ہر نماز میں پڑھتے ہو ہر نماز میں پڑھتے ہو پھر بھی سمجھ کوئی نہیں لگتی کس سے مانگا تھا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے رب حبلی من الصالحین ہو بغلام حلیم ابراہیم کس سے مانگ رہے ہیں خلیل اللہ ہیں اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کروا رہے ہیں ان سے پوچھا ما تعبدون قالو نب اسنان فن لَهَا عَاكِفِينَ کہنے لگے ہم تو بتوں کی بندگی کرتے ہیں اور ڈیرا جما کر ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں احتکاب کرتے ہیں ان کا کالا اسما کمز تدہون جب تم ان کو پورکارے ہو دعا کرتے ہو تو وہ سنتے ہیں او او یا تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں قالوا بل وجدنا ابا نہ کزال کا یالون ان کا نف نقصان کا پتہ نہیں پیو دادا ہم نے یہی کچھ کرتے دیکھا قال انکم ما تعبدون جو بھی تم اور تمہارے باپ دادا جو ہے وہ جس کی بندگی کر رہے ہیں کالما کن تم تابود ان تم آبا کمقدمون عدو بلی اللہ رب العالمین یہ سارے میرے دشمن ہیں دوست ہے تو کون ہے اللہ اللہ جی خالا قنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی وہ مجھے گائیڈ کرتا ہے میری ہدایت بھی اسی کے ذمہ و جی ہوا یوت ویسقین اور جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے دیکھیے کیسا تعارف اپنے رب کا کروا رہے ہیں وہ ایزام اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں فہو یشقین تو وہی مجھے شفا دیتا ہے ولہ افزر علی خطیومین اور وہی ہے جس سے مجھے یہ تما ہے لالچ ہے کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا جب اتنا پیار کرتا ہے میرے ساتھ تو مجھے معاف کر دے گا اللہ فرماتے ان اب کا یہ اللہ ہی ہے جو تمہیں ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے یہ جو تمہارے اوپر حالات آتے ہیں جن کے نتیجے میں تم روتے بھی ہو ہنستے بھی ہو انہو ہو آپ ہاتھا کا یہ وہ ہنساتا اور لاتا ہے وہ انہوں ہو اگنا اور وہی ہے جو امیر بھی بناتا ہے غریب بھی کرتا ہے کوئی بھی بےچارا اپنی مرضی سے غریب نہیں ہے جو غریب ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے غریب ہیں جو امیر ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے امیر ہیں ہم سے زیادہ عقل مند بھی ڈگریاں لیے دھکے کھا رہے ہیں رات کے کھانے کے پیسے کوئی نہیں ہوتے ڈگریاں کسی کو کھانے کو نہیں دیتی ان نما ہوتی تو ان نے کہا تھا میں نے اپنی ٹیکنیک سے کمایا ہے ٹیکنیکل نالج بھی جو ہے یہ بھی کسی کو روٹیاں نہیں دیتا ملتا وہی ہے جس پر میرا رب مور لگا دیتا ہے وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے وہی ہنساتا ہے وہی راتا ہے ان خلق تجزا جئی ندا وہی جوڑا پیدا کرتا ہے مرد بھی اور عورت بھی من نصفت نزا تم نہ وہ انشلا دوبارہ اٹھانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے اللہ پر ایمان لانا ہے تو توحید کے ساتھ سارے کہتے ہیں جی توحید توحید کس کا نام ہے توحید کا مطلب ہے کسی کو ایک بنانا تکبیر کا مطلب ہے کسی کو بڑا کرنا تقدیر کا مطلب ہے بھوسا دینا توحید کہتے ہیں ون نیس ون نیس توشید اسی کے لیے مستعفی آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم باقی ساریاں کھڑکیاں بند کر دو ون ونڈو سروس سہیار رزق وہیں سے ملتا ہے بیٹا بھی وہیں سے ملتا ہے بیٹی بھی وہیں سے ملتی ہے غم بھی وہیں سے ملتے ہیں خوشیاں بھی وہیں سے ملتی ہیں کھانے کو بھی وہ دیتا ہے پینے کو بھی وہ دیتا ہے نبیوں کا مشکل کشا بھی وہی تھا میرا مشکل کشا بھی وہی ہے نبیوں کا حاجت روا بھی وہی تھا میرا حاجت روا بھی وہی ہے One window service جو کروانا ہے اسی ایسے ہاتھ اٹھا اس کے سامنے چلے جاؤں وہ تیسرے پہر پہلے آسمان پر تجلی جلدی فرماتا ہے نزدیک آ جاتا ہے ہاتھ پھیلا دیتا ہے ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں تم کہتے ہو سنتا نہیں یہ پوپیزم ہے ہم گناہگار ہیں کہیں اس نے کہا کہ میں گناگاروں کی نہیں سنتا جو خود بخود ہی بخشے ہوئے ہیں ان کے لیے تو اس کی وہ غفور و رحمیت تو نہ ہوئی یہ غفاری کس کے لیے ہے گناگاروں کے لیے تو ہے ڈاکٹر کس کے لیے ہوتا ہے بیماروں کے لیے ون ونڈو سروس کوئی ہے مانگنے والا اٹھ کے وضو کرو سدراتل منتہا پار کر کے رب کے سامنے پہنچ جاؤ اپنی فائل کھولو کوئی فرشتہ تمہیں نہیں روک سکتا تم سینئر موسٹ ہو تم اللہ کے نائب ہو ڈپٹی مینیجر اٹھ کے مینیجر کے کمرے میں چلا جائے چپراچی روکتا ہے کوئی فرشتہ نہیں روکے جاؤ. کہ کہاں جا رہے ہو میاں منہ اٹھائے یہ سینئرز کا معاملہ فرشتہ دخل نہیں دیتا اپنی فائل لے جاؤ اس کے سامنے رکھو ہل من مستقر انفاک فر کوئی بخش مانگنے والا ہے میں اسے بخشوں ہل من مستق دکھو کو کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اسے دھو ہل من کزا ہل من کزا ہل من کزا یہاں تک کہ سفیدی ہونی شروع ہوتی ہے اور اب اپنے تخت پر کنسنٹریٹ ہو جاتا کہتے ہو سنتا نہیں ظالموں وہ تو سوتا بھی نہیں ہے تمہارے انتظار پتہ نہیں میرے کس وقت میرے بندے کو کوئی ضرورت پڑ جائے اس کا دفتر بند نہیں ہوتا اپنی جگہ کوئی بٹھا کر نہیں جاتا وہ خود بیٹھا رہتا ہے خود ڈیل کرتا ہے تمہارے ساتھ کہتے ہو سنتا نہیں کارا ربو کو مینو بھی مجھ پر ٹرسٹ رکھوسا مجھ پر اعتماد نہیں تمہیں مجھ سے زیادہ کوئی تمہارا مہربان ہے تم پر مہربانی کرنے والا مجھ سے زیادہ کوئی ہے اور کون ہے اس کے حضور فرماتے ہیں اللہ کو انسان کی وہ حالت یا انسان اللہ کو اس حالت میں بہت پیارا لگتا ہے بہت پیارا آتا ہے اللہ کو جب وہ اپنی ماں سے مار کھا کے اسی کی ٹانگوں سے لپٹتا ہے اللہ کو اس وقت انسان بہت پیارا لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مطلوب یہی ہے کہ مصیبت بھی ہے لام جا ولا ما من کا اللہ کا اللہ تھی بھیجی ہے تو ہی اس کو وڈرا کر اللہ کی قسم اور کوئی نہیں ہٹا سکتا اللہ کی کسم اور کو نہیں ہٹا سکتا وہی سے وڈرا تو ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی وہی ہم سچ کر در فلاکا شلا ہُو ان وہ تجھے کسی مصیبت میں ڈال دے کسی نقصان سے دوچار کر دے اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے سوائے اس کے وہی اپیل ہوتی ہے وہی یورد کا بخیرن فلا اور اگر وہ تجھے کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فیصلے کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا رد نہیں کر سکتا وہ فائدہ تجھے ہو کر رہے گا کائنات کی ساری مخلوق لگ جائے اس کو تجھ سے ہٹا نہیں سکتی وہ تجھے مل کر رہے گا کیوں تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اس عقیدے کے ساتھ رب پر ایمان صرف یہ مان ہے کہ اللہ تو ہے باقی دیتے ہمیں کوئی اور ہے یہی ہندو بھی کرتے ہیں یہی مکے والے بھی کرتے تھے کوئی فرق نہیں ہے جب تک سب کچھ اسی کے اندر نہ مانا جائے وانس توحید اس کا نام توحید ہے واخر داوانحمد اللہ یہ